بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے الذینہم فی صلاتہم خاشعون جو نماز میں اجز و نیاز کرتی ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ اور جو بےہودہ باتوں سے موں موڑے رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور جو زکاة ادا کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں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 اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں هم اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں الدینل یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ولقد خلقنا من من اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے تم مجانا ان کو پتنگ قوری پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا ثُمَّ خَلَقُنا النُّطُفَةَعَلَقَةً فَخَلَقَُ العلَقَةَ مُبوةً فَخَلَقونَ المُبوَةَ عوَاماد فَخَلَقونَ المُبوَةَ ععظَامًَا فَكَسَوونَ الععيظَامَ لَحْمًَا ثمَُّ أَن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 نم نکل می تم پھر اس کے بعد تم مر جاتی ہو تم انسو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اکل خلقی غافل اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں من ماء بقدر في الأرض وإنا على ذهاب به اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں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 اور ان میں سے تم کھاتے ہونا اور وہ درخت بھی ہمیں نے پیدا کیا ہے جو تورے سینا کے دامن میں ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کے روغن اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے اگتا ہے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 وعليها وعلى الفلك تحملون اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو سکال پومیوں اصل تک ت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 اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے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 رب بما نو نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد فرما البنی نوین سلجا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 اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور ڈوبو دیے جائیں گے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو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 ان فی لآیات و ان بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی تم شادی پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی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 وَلَئِنْ أطعتم بشراً مثلكم إنكم اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے ام ان کم ال متم و کم تم تو راد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 یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں کو پیغمبر نے کہا کہ اے پرور انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد فرما سین فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پیشیمان ہو کر رہ جائیں گے بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم آخر ان کو وعد برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہو تم شرون اخری پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی میں تسبن اجل و میسو کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے تم اوسل نسل نت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 پھر ہم نے موسی اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا ال فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عاليين یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فقالوا ان نؤمن لبشرين و وقومهما لنا عابد کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَكِينَ تو ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی سواخر حلاک کر دیئے گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی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 اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی نی بیو سالی اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سب سے واقف ہوں وإن هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھے سے ڈروپا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 انما نمدهم به کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتی ہیں نسارع لهم کل قیو بل لا يشعون تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں رو جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں وی نوم بیم یو مینو اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ولدی نوم بے ربیم لو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 يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون <تصفيق> لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتی ہیں ولا نكلف نفساً إلا وسعها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 اور ان کے سوا اور امال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں اذا اخذنا اذا هم یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے ل کم نالا ترو کہا جائے گا کہ آج مت چلاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی تم نال کم تنگ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے مستقبری نبی تہجرون ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے افلم القول ام جاءهم ما لم کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی رو یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے پورو نبی جین بل جہ بل ہفتے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 کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پرور کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَإنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو وَإنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ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 فتحل شدید مبلی سو یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناد ہو گئی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 بل قالوا مثل ما قال الاولون بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں قالوا الا متنا وكنا ترابا وعظاما کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل ان اساطير یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں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 کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں کل ابو سما اب شلا ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے قل افلا تتقون بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں قل الما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 یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے صبح میں اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے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 رو اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کو سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے ربی فلتنی فلق میں والمی تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو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 اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں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 فمن فقلت هم المفلحون تو جن کے امال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہی امن خف موازین خسروں خس فسهم فی اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ, وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دو میں رہیں گے تلس ہوں آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہی ہوں گے اللہ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم تو ان کو جٹلائے ہی جاتے تھے بچا لئی نہ شپو چو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 کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانفرنا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 تو تم ان سے تبصر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے بما هم آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئی كم لبثتم في الأرض اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے لبثنا يوماً أو بعض يوم وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے اولا بس تم اونی لل تم تعلمون اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے اب حصب تم انسوں کم ال